تم پر فرض ہوا خدا کی میں لڑنا اور وہ تمہیں ناگوار ہے اور قرب ہے کہ کوئی بات تمہیں بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو اور قرب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے اور وہ تمہارے حق میں بری ہو اور اللہ جانتا ہے اور تم نہ جانتی